<صريبا> <تصفيق> إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره وعوذ بالله من شرورنا من سيئات عمالنا من يهده الله فلا أمضل له ومن يبغلله فلا هعب له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 واتقوا الله الذي تساغرون به والأرمان إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوما سبيلا يسمع لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد خاف صوحا حظيما أما عبار فإن طير الهديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الجمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بداة محمرانا وكل أصرالة في النار فعوض بإله السميع الجديد من الشيطان الجديد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مرسلون وارا و تعمن بڑا تحمن کدوان موسم سامنے بزرگان دین نوجوان ساتھیوں کی ماں اور بہنوں ہم نے یاد ہزار کے سامنے سورج الما کی آئت تاہم بڑا تعامن السمان یہ آئے کلا بچی ہے اور یاد ہی کتبے کا موضوع ہے آپس میں دوسرے کا تعاون کرنا مسلمان چھوٹے بڑے امیر غریب ام جاہی ہر ایک کو کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ہر قسم کا تعاون کرے اللہ اور تعاون والا یو لوگوں ایمان والوں کو آپس میں تعاون کرو نیکی اور پھلاری کے کاموں میں جہاں بھی کوئی نیک کام جائے مباہ کام ہے ہر ایک دوسرے کا تعاون کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ضروری کرار دے دیا ہے اللہ العالمین نے تعاون کے سلسلے میں تمہارے پاس جو ہمارے سب کے لیے قرآن پاک اللہ حضر اللہ فرما دی قرآن پاک میں جو غور فکر سے سنے اس کے لیے بڑی حیثیت اور عبرت بنے اس کے لیے ہدایت ہے محبوب الدمی نے قرآن بات واضح کیا کہ قرآن یہ واقعات ہم نے جو بیان لیے ہیں یہ تمہارے صرف ایک مویدا عبرت و نصیحت کے لیے کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہوا آپس میں دوسرے کے تعاون کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت نبی ہے خلاص خان شاخ سناتے ہیں جب اللہ رب العالمین اپنے نبی خلیم اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم یہاں کعبہ کی تعمیر کرو ابراہیم علیہ کو رب العالمین نے خانے کی تعمیر کا حکم دیا صبح اٹھتے ہی شب سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور کہا یا جا بنیاما ابراہیم خلیم اللہ اٹھے بے بیٹے اسماعیل آج اللہ نے مجھے بڑے عظیم ترین کام کا حکم دیا ہے تو حضرت اسماعیل نے کہا مالد صاحب بڑے اچھے کام کا حکم دیا ہے تو فصال فصل ماں اچھا ماں امر اچھا رب نے جو حکم دیا کرنے کی جا اس کو کرنے ابراہیم خل اللہ نے کہا اصل میں ہے کیا ہوا تو عیدانی کیا تو میری مدد کرے گا اللہ بہت بھائی کتنی بڑی خوش نصیبی کھانے کابل کی تعمیر کا حکم ہو اور ابراہیم خلی اللہ اپنی بیٹے سے مدد کرتے ویانی کیا تو میری مدد کرے گا حضرت اسماعیل خلیل اللہ نے کہا جو نہیں ہم آپ کا وقت شروع کریں جب تک کھانے کا آواز تیار نہ ہو جائے ہم آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے اس کے بعد باپ بیٹے دونوں مل کر کے کھانے کا آباد تعمیر کیا اور اسی کا سب فارغ روایت ہے اور اسی کا تشکر اللہ میں قرآن پاک بکرا کے وَاِذْ مِنَ مِنَّا جِنَّكَ أَنتَ ياد کرو, ياد کرو، جب ہمارے نبی ابراہیم علیہ کو اسنان کھانے کا باقی تعمیر شروع کر رہے تھے اہیم اور ابراہیم خلی اللہ ان کا ساتھ دے رہے تھے اس کی مدد کر رہے تھے اور جب خانہ کعبہ کی شامل ہوئی تو ہوا کرتی تقبل ربر تب ابن کا انتہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلی پہلا واقعہ ہے قرآن پات میں جہاں ایک دوسرے کو نیک عمل کر اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا تعاون کا قرآن پاک کے اندر ہی مل ہم خانے بابا کی تعمیر کرنے لگے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا تو اینا نہیں کیا تو میری مدد کریں گا اسماعیل نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے اور دونوں مل کر کے تک لیے خانے بابا کی تعمیر ہی برانے پانچ کے نبو سناوا چاہیے ایز الکرنے جب سفر کرتا ہوا اللہ نے بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا اور اس کے بعد اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی مسلمان نہ گزرا ہو اللہ غلامی نے فرمایا کرنے سفر کرتے کرتے کرتے چلتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا یہ بہت بڑی کھانی سی پہاڑ کی بہت دور دراز تک اور وہاں کچھ ایسے لوگ تھے میں جب خر عبد الکرمی کو دیکھا کہاں آپ ہماری ایک مدد کرنے وقت جا اس پہاڑ کے پیچھے جاجوج موجود موجود ہیں ہم آپ ایک اچھا ہمارا سارا مال لوٹ لے جاتے ہیں ہمارے سارے مویشی لے کے چلے جاتے ہیں لوٹ مار ساری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں آپ بڑا مہربانی ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ میری کچھ مدد کریں اور کوئی دیوار سی ہے تاکہ آئیں گا نہ اس کے بعد سل کرنے تھی دیوار کی تھی کہا جب تک کہ آپ اپنا یہ دیوار ختم ہونے والی نہیں ہے آج دنیا میں سوچو ایک مسلمان بادشاہ نے خدمت خلق کی اور لوگوں کی رعایت تک مدد, مدد کرنے میں کتنی کتنی قربانیاں دی گئی ہیں لیکن آج کسی مسلمان کا نام نہیں آتا آتا ہے تو غیر مسلموں کا آتا ہے انسانی ہمدردی بھی اصل انسانی ہمدردی وہ ہے جو ہمارے اخلاق نے درست کرنے سے تب کیا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا قیامت تک کے لیے انسالیم یادو سے ہم نے سر اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ کر دیا ہے لیکن میں کام تم لوگ کرو سارے لیبر تیار ہوئے اور سل کرنے میں ایسی سب چیز تھی کہ آج تک دنیا حیران ہے اور دنیا کے عجائبات میں ہو گئی رب العالمین نے بڑا خرم کیا نبی امراست کے روانے میں ایک دوسرے کر رہا ہوں آپ ہوتا تھا آپ بتا جانتے ہیں مکے میں رہنے والے لوگ جب ایمان لاتے پورے عرب میں کہیں بھی کرما پڑتے عرب کے لوگ ان کو ستا کے مشتمل نہ کرتے تو سب کے لیے ہجرت کرنے کا ایک ہی مقام تھا مدینے تجوا سارے لوگ مدینے تو جب آئے اور مدد کیسے کی اللہ کی قسم میں نے دنیا کو دیکھا لیکن مدینے والوں سے اچھا مدد کرنے والا کائنات کسی قوم کو میں نے نہیں پایا مم. یہ انشار مدینہ اللہ رک العال اتنا کرم کیا ایک نے اپنے باپ کو کہاں یہ اتنا بڑا باب ہے میرے مہاجر بھائیو ایسا کرو آدھا تم لے لو اور آدھا میں لے لیتا ہوں یہاں تک کہ بات صاحب نے کہا دیکھو تم وہاں جی ہو تمہارے بال بچے مکے میں رہ گئے ہیں تم جے آپ مددگار ہو یہ میرا گھر ہے تو ایک تم لے لو ایک میں لے لیتا ہوں حت ہو گئی کہ ہماری بیویاں ہیں ہم ایک کو تباہی سے گزار کے تم ابھی کہاں کرو اپنا گھر آباد کرو وہ لوکا نبح پڑھا کر کے نبی رہے اتنے کھڑا ہوا ویسا ہوا ہے اللہ سے اللہ سن میں اسا کے ہوں ہمارا کوئی گھر نہیں رشتے ناطے نہ نہیں ہمارا کوئی ہماری کوئی پہچان کر نہیں ہمارے یہ آپ کے یہاں بھوکھا پیسا اب کہیں وہ جگہ نہیں ہے مسجد میں سو جاؤں گا نبی اپنے گھر کا جائزہ لیے کہ کسی گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہو تو اس کچھ کو کھلا کر کے مشین کو سلا دیں لیکن نو گھر سے آدمی آیا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں سارے جو کہہ رہا پیڑ پر پتھر بات کر کے سو ہی کسی کے پاس کھانے کا انتظام نگرحت کا سامنے مانا کون ہے جو ہمارے اس مہمان کو لے کر کے گئے ایک صحابی اٹھے اور لے کر کے اپنے گھر گئے بیوی سے کہا کھانا ہے کہا کھانا اتنا ہر بچے کھائے اور سو جائیں اور کچھ بھی نہیں کہا ایسا کرو میں نبی کا مہمان لے کر کے آیا ہوں ایک شافی لے کر کے آیا ہوں اسے کھانے پینے کا کرنا ہے ہم دونوں بچوں کو تھکیاں دے کر کے سلا دو اور کھانا لا کے رکھنا چراغ سجھا دینا اور تھانہ لیا رسول کا مہمان کھائے گا اور ہم جو ہے اپنا موہلا ہیں گھنڈے میں کا کس کو شک نہ پڑے کہ میں کھا رہی ہوں کھایا آسودا ہوا جا کر کے سو گیا لیکن می انساری اور بیوی دونوں انصاری اور انساریا کی قسمت تھی. ساری دنیا سوئی ہے لیکن ان کی قسمت جل رہی ہے نبی علیہ سراسر نے فجر کی نماز پڑھائی اسلام پھرنے کے بعد کہا تم نے کیا کیا اور تیری بیوی بھی کیا کیا رسول اللہ کچھ نہیں نہیں کچھ تو کیا یا رسول اللہ مہمان کو کھانا کھلایا بچوں کو بھوکا سنایا اور ہم نے اور پیڑ پر پتھر باندھ کر کے سو گئے لیکن آپ کے مہمان کو آسودہ کر کے سولہ مبارک ہو تم دونوں کے عمل کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ قرآن پاک تم دونوں میں ابھی بھی قرآن پاک آئے سے مروکار ہے اللہ تعالی ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے ایک صحابی ہے سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی عظیم سیوائیں یہ آج پرست تھے فرش رہنے والے عیسائی بڑی نندی داخلہ پھر یہودی یہاں لگے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے مسلمان ہوتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے سے یہودی ان کو روتا تھا جنگ مدر ہو گئی شریک نہیں ہو سکے جب یہ رسول کے پاس آنا چاہیں یہودی مارتا تھا ان کو ایک دن روتے ہزے اور سر ہم نے اپنے آقا سے کو سبخت کر لی ہے بوکا سبخت کیا مطلب چارس اونسی یا سونا تین سو خجور کے درخت اس کی کھیتی میں لگا کر تیار کر دیں تب مجھے آباد اتنی قیمت مان رہا ہے جب الفارسی ہارسی سلمان اے ہو یہ اپنے فارسی مسکین بھائی سلمان کی تم لوگ مدد کرو میں کہتے ہیں نبی کرنا تھا بھی بیس طرف خزور کے لے کے آیا کوئی پچیس لے کر کے آیا کوئی چالیس لے کر کے آیا لاش تک بھی ہم اپنے مسلمان بھائی کو پورا یاد آپ کرتے اتنی بڑی خوش نصیبی دیکھتے دیکھتے تقریباً تین سو طرف پودے آتے اللہ فرمایا اے برہمان پودے محبوب رکھنا اور سبھی تیار کرنا کدے کھودنا لیکن کسی پودے کو اپنے ہاتھ سے نہیں لگانا اللہ رسول کا حکم ہے سلمان آرسی اپنے دو صاحب صاحب کو لے کے تین سو درخت کے پودے لگانے کے لیے کڈھے کھودے سارے مدینہ کے مسلمان اس مدد کر ہیں ہمارا یہ مسلمان بھائی کتنی جد گلابی سے آواز ہو جائے جب کڈھا تیار ہوا بعض لوگوں نے درخت نصب کرنا چاہا کہا نہیں اللہ کرسون نے منع کیا ہے کہ کی درخت کڈھا کھودنا لیکن درخت نہیں نصب کرنا گئے اللہ سن جائے اللہ درجہ ہے کائنات کا نبی اللہ کے پاس سب سے بڑا بزرگ تور نکشل مکان ہے اللہ کے بعد پوری کائنات میں آپ کے پلنے کا کوئی انسان پیدا نہیں یہاں کا مقام تھا اللہ نہ نشر فن خاصی کرتے اللہ بھی, بھی کسن ایک پودا بھی نہیں سوکھا ہم نے کہا سورگا پودے کو لگا دیا اور پچاس کو کیا سونے کا ہے سکا وہ نہیں ہے اللہ سے بنا انتظار ایک دن ایک صاحب ہی نہیں ان کو کہا انڈے کے برابر وہ سوچا والا جو انڈا ہے انڈے کے برابر ایک ہے, سونے کی گلی لی گئی لیکن یہ ہے وہ اس کو سیو کرنے کے بجائے جمع کرنے کے بجائے یا رسول اللہ مجھے ملا ہے آج اپنا سلمان کو بڑھا حضرت سلمان آئی سلمان کو اللہ کو پکڑا کہا لے جاؤ یہ مودی کو دے دو اللہ ایک سونے کا انداز پچاس سکے کہنے لگے یا رسول اللہ یار جسا مار علیہ میرے پاس اتنا بڑا سردار مودی کا ہے کہ ایک دندے کے برابر سونا یہ کیا تھام دیکھا انداز سنگھر اور وہاں لے جاؤ کہتے ہی کسرم دیکھنے میں برابر تھا لیکن اس بر کر دیا اللہ کی کسم اگر بہت پہاڑ اس کے مقابلے میں ادب کیا یا بہت پہاڑ اس کے سامنے ہل گا میں لے جاتی یہودی سے پھر آسان ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دوسرے کے مدد کرنے کی تو فکر کی فرمائی نبی نے اس طرح سے ایک بڑی عجیب بخاری کے اندر ہے حضرت ابو یہ نمن شرح والے لوگ جن کے محلے میں جو ان کی برادری قوم اور ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں کبھی دو چار گھر دو چار گھر فیملی میں کوئی پریشانی ہوئی تکلیف ہوئی کھانے پینے کی کمی ہوئی پہلے سے کھما دے ان کا طریقہ کیا تھا سارے مالدار خوش آدھو اکٹھا کرتے کہتے ہم بھی نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہمارا ایک غریب سکھائی مسلمان کے ربی میں کھانا نہ آ جائے اللہ تعالیٰ جب کو ہمارے اندر نبی سراجر سارے لوگ کھما ہیں اور پھر ناپ ناپ کر کے پورے برادری میں تقسیم کر دی جب نبی ابھی کو یہ پتا چلا تو کیا بس تک آنگی اغرا انسانوں کو پیغام دیا آئے لوگوں اپنے قوم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے محلے کے لوگوں کے موہ پیاسنا اور ان کی پریشانی کے دور کرنے کا یہ اثر ہے کہ ہم وہ ملتی نا ملو یہ ہم سے ہے اور میں ان سے ہوں یہ بڑا اونچا آسان تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکم ایتو فیلتی قرمائے اکڑکو جہادا الحمدللہ وکفا وصلاح وعلا سب سے افضل عمل یہ ہے کوئی ہنر مند ہنر مند اس کے پاس ہنر ہے لیکن اشارہ پریشان ہے آپ نے فرمایا اس کے ہنر کے مطابق اس کی مدد کر کے اسے روزے دار پر لگا دینا یہ سب سے اچھا تو عید مدد کرو نہ لگڑا لو نا جو کام کر دیا گرا نہیں ہے وہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی اس مدد کر دو کہ بیٹھے بیٹھے اپنی روزی روٹی کا وہ انتظام کر رہے ہم ماں ہوئے ساتھ روایا دوستوں اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ نمائیں من جو من کان سی اونے لاہو سی اور لاہو سی اور کماتا رہتا جب تک دمدار کسی اللہ کے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ سے مدد کرنا رہتا. پھر سن کمرانی کبھی ہمیں شروعات موبی نے اگر کہیں ہمیں کہیں جانے سے سفارش کرنے سے یا کوئی چٹھی بھی اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے ایک گھنٹہ بھی اگر میں چلا گیا کہتے ہیں اللہ کی میرے انکانوں نے یہ قبر کے اندر جو ان کو فرماتے لیے سنا جو ایک گھنٹہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے گیا ہماری اس میں ایک کے ہوںکا کرنے سے بڑا اللہ تعالیٰ پھر وہاں کرو مت کرنے والا بنائے ایک دوسرے کے کام آنے والا مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے یا اس کو ہمیں یہ اگر کبھی وہ غائب ہو گیا کسی پریشانی کرا ہو گیا تو اس کے پیشے کو اس کے کاروبار کو اس کی اس کے اس کی دولت اس کی جہرت پرامرسی کو ضائع نہیں کرنے ہمارا بھائی غائب ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے چاہے کبھی گیا مخالی کی کی صحابہ میں ایک دوسرے کے کام تھا کا صاحب کا جلبہ تھا کھانے میں پینے میں آنے میں جانے میں سیکھنے میں تو ہوتا ہی تھا ایک نے کہا یا رسول اللہ میں سفر نہیں جانا چاہ رہا لیکن آج میری اونگی میں گئی کواری نہیں تھی بالکل تیاری کسی کے پاس اٹھتی ہی اپنے بھائی کی مدد کرو سب لکھا ملکوں کا ایک مسلمان نے بڑی کھینچا ہے اگر اسے مارا جانے دیا جائے تو کبھی وہ انکار نہیں کرتا اللہ فرمایا ٹھیک ہے اس کا گھر تم نے دیکھا ہے اللہ سے اس کو ہاتھ پکڑو اور لے جا کر اس سے بات کرا لے کے سامنے اس نے سواری کا تجربہ کیا سواری کے انتظام نہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں کا جو اس کو پسند ہو سواری دینے کے لیے لے کے سر صحابی پڑھ کیا گیا رسمندہ کام اس کا ہو گیا اور اس کی پسند میں سواری اس کو دیا سنو نمبر ایک جس نے کیا کی بھی ایک اونچی کے بدلے جنت ستر اونچنیاں نونے سونے کی نقیل ہوگی سونے کا کڑھاوا ہوگا اور تمہارے وہ انتظار کر دی جنہا تمہارا پاٹنا تم نے دیا نہیں بتایا جب بتائے اللہ کا مطلب تجھے مارا کو نیکی طرح جہاں کام کرتا ہے وہاں تک پہنچا دینے والے کو بھی ہمیں ساحر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے ہمارا گھر بہت دور تھا نئے نئے کافی فاصلے پڑھتے بڑی پریشانی ہوتی تھی کاروبار دیکھنا جانور تو اللہ رسول تین چاہے تو ہم سب کو موقع بہتر کرو گا کرنا چاہیں تو میرا پڑوسی ہم نے اس سے کہا سر ہماری مدد کرو تم ہمیں تمہاری مدد کرو گا کہا ایک دن میں تمہارا کاروبار دیکھوں گا اپنا دیکھوں گا تم صبح سے شام تک جاؤ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے بیٹھا اور جتنا اللہ رسول حدیث میں بیان کرے جتنے ستاوی ہو اور جتنی پوران پاک یادیں اور پھر دوسرے دن تو میرا سال ہوگا دیکھے گا اور میں چاہوں گا صبح سے شام تک نبیت احمد شراب صاحب کی فکم میں رہ کر کے پورے دن تھوڑا بھی آنا بھی خدانے آپ کی سینت آپ کے سرا ساری چیزیں میں یاد کر گا اور صبح شام کو آؤں گا تجھے یاد کرا گا عمر فاروق کہتے ہیں ایسے دوسرے بھائی جتناؤں کے ذریعے میں نے قرآن حدیث کا عزت کیا اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توسیع نوسی فرمائے اللہ باہر بھر ایک چیز اور ہے اللہ نے تو نے فرمایا تم تمہاری نشا ایک جسم کے مانی ہے ایک قسم کی مانی جب ایک جسم کے اندر چھوٹی سے اوپنی سے تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کرے تانے تیرا کام چالے کتنی فصیح ایک موم کا دوسرے مومل سے کیا رشتہ کیا تعلق کتنی دل میں لا اور کس طرح تک ہم نے زور دیا ہے فرمایا تھوڑا سوچو سارے اپنے دنیا کے مومن ایک جسم کے مانے گئے رہا آپ کو دونوں اگر ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کے تکلیف ہوئی ہے ایک تو ایک جگہ رہتی ہے پورا کام کرتی ہے بے تراتے آج فرمائیے یہی مومن کی مثال ہے ایک مومن کی تکلیف کا مطلب ہے دنیا کے سارے تقریب میں شامل ہو اللہ ہم سب لوگوں کو ہمیں جو, جو پریشان ہار ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے جو کے کو ادا کرا دے رحمٰن جو شرک کو کبھر میں ڈوبے ہیں انہیں سنت کو لگا دے رحمٰے ہم رہتے ہیں تو میں سلیٰ اور ان کے بار بار اسلّہ تعالیٰ نے فرما پورے و تندرستی ادا فرما جس شہر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر اسی بس سے بچا رہے اللہ فرما نہیں رہے تو آپ سے وہی جس میں آپ کی رضا امت کی وطن کی خیر ہے ہر ایک چیزوں سے انتہا کو روک لے جس میں آپ کا دن امت محمد کام و ملت کا نقصان ہو اے رحر عالمی جو ہے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جو مضروم کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی نسرت فرمان اور مضروم کے حق گرانے میں اور ظالموں سے اہم کرانے میں جو لوگ اللہ رب العالمین شہید ہو رہے ہیں ان کو شہبت شہادت الرمان عالمی جہاں بھی اور باطل کی لڑائی ہو ہات کو غالم کر دے اور مخروب بنا دے والمسلمین والمسلمین اللہ